سورہ صبا آیت نمبر تھرٹی سیون مال اور اولاد یہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب کا باعث کس کے لیے ہیں اور کس کے لیے نہیں ہے اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک ایسی چیز نہیں کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں تو مال اور اولاد قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے مگر بعض لوگوں کے لیے ذریعہ ہے وہ کن کے لیے اللہ من آمن و عام جو کوئی ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور وہ مال جائز ذریعے سے حاصل کرے مال کے حصول میں وہ اللہ کو نہ بھولے کوئی تجارت کوئی سودا اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اولاد جس کی وہ تربیت کرے اور انہیں نیک سالے بنانے کی کوشش کرے پھر وہ اولاد نیک صالح بن جائے تو یہ مال بھی کل بروز قیامت اس کے لیے فائدے مند ہے اور یہ اولاد بھی کل بروز قیامت اس کے لیے فائدے مند ہے بلکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا تو مال فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے قریب کرنے والا نہیں ہے ہاں اگر مطلب اس مال کو جائز ذریعے سے اختیار کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ مال اسے قریب کر دے گا اللہ کے نزدیک کر دے گا جیسے حضرت عثمان غنی کا مال تھا حضرت عبدالرحمان بن عوف کا مال تھا کہ انہوں نے مال کے ذریعے کئی مرتبہ جنت کو حاصل کیا تو اللہ نے جسے مال دیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا مال اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے خرچ کرے آج جب دشمنان اسلام اپنا مال اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے تن من دھن سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کرے فلا اکل جزا عرفی بیما عاملو بس یہی لوگ ہیں جن کے اعمال کا بدلہ دگنا دیا جائے گا جن کے اعمال کا بدلہ بڑھا کر دیا جائے گا یعنی وہ اللہ کی راہ میں مال دیں گے اس کو اس مثال سے سمجھیے کسی نے اللہ کی راہ میں ایک بکری کا بچہ دیا یہ گائے کا بچہ دیا اب جس کے پاس یہ بکری کا بچہ جائے یہ گائے کا بچہ جائے ایک دو سال کے اندر وہ تندرست و توانا اور جوان ہو جائے تو اب دیکھیں اس نے تو دیا ہے بکری کا بچہ لیکن وہ کچھ عرصے میں اتنا بڑا ہو گیا تو دنیا یہی کہے گی کہ اس نے تو جب بکری دی تھی تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا مگر رب العالمین کیسا کریم ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے بڑھاتا ہے اور کل بروز قیامت یہ بڑھتے بڑھتے پہاڑوں جتنا ہو جائے گا اور بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا پرپردار میں نے تو تھوڑا سا صدقہ دیا تھا فرمایا تھا تو تھوڑا ہم نے اسے بڑا بڑھا کر اس قدر بڑا کر دیا ہے فولہ اکلحم جزا دیہ اڑفی بیما پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا کئی گنا زیادہ بڑا سلا ہے فِي رفاتی آمِنُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے علیشان کمروں میں امن کے ساتھ ہوں گے آیاتینہ نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ابرے لوگوں کا ذکر ہے اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں میں مجزین ہمیں آجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ بار بار اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اعتراض سے آجز آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ اعتراضات کر کے اسلام کو آجز نہیں کر سکتے الا کفیل آزاب محد یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گھیر لیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا قل اے محبوب آپ فرمائیے وہی نظریہ کہ کسی مالدار کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا یہ اقل مند ہے نہ تو مالدار اقل مند ہے نہ غریب اقل مند ہے نہ ہی غریب سے اللہ راضی ہے نہ مالدار سے راضی ہے راضی اس سے ہے جو اللہ کا فرمبردار ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو قل اے محبوب آپ فرمائیے ان نہ ابی یب ستر رسق بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے مین عبادی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کو وسیع کر دے وہ یق اللہ اور جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے وہ ماں ان فق اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فہو یوخو تو اللہ تعالی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی مال خرچ کرنے کی یہ برکتیں ہیں کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ تعالیٰ دس عطا فرماتا ہے وہ ہوا خیر الراز اور وہی سب سے بہترین روزی دینے والا ہے کیونکہ جو کسی کو دیتا ہے وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے حقیقی دینے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ یو میاح شروح اس قیامت کے دن کو یاد کرو جب اللہ تعالی ان تمام کافروں کو جمع فرمائے گا سما یقول ملا وہ کافر جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور فرشتوں کو خدا سمجھتے ہیں کفار مکہ میں ایک مشرقین کا گروپ یہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ فرشتوں کی پوجا کرتے سم یقول ملا پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا آکم کانو یاب کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے فرشتے کہیں گے پرور یہ جو کرتے تھے اس سے ہم بری اس ذمہ ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ تھا ہماری ان سے کوئی یاری اور دوستی نہ تھی اور نہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر ہماری پوجا کرے کالو سبحان کا کہیں گے اے دگار تجھے پاکی ہے اندرا من نیم یہ ہمارے دوست نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے تو ہمارا مولا ہے بلکانو یا بدون الجنا یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے یعنی سرکس جنات شیاتی انہیں جو کہتے تھے وہ یہ کرتے تھے تو شیطانوں نے ان سے یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو تو انہوں نے کیا اکثر مؤمنون ان میں سے اکثر شیطانوں پر ایمان لانے والے تھے شیطانوں پر یقین کرنے والے تھے فل یو با سا دن لا یم لشرقوں سے کہا جائے گا آج کے دن تم ایک دوسرے کو نہ نفع دے سکو گے نہ نقصان دے سکو گے یعنی تمہارے لیے تباہی ہے بربادی ہے وہ نہ قول نہ اور ہم ظالموں سے کافروں سے کہیں گے نارلتی کن تم بحات کرم جہنم کے عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم جھٹلایا کرتے تھے وہ ادا تلیہ آیات نا اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جاتی جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں علو وہ کہتے ہیں ماں ہا اللہ رجول یہ تو صرف ایک عام مرد ہے یہ نبی کے مقام مرتبے کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں یورید سم ام کانا یا بد آبا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان بتوں کی پوجا سے روک دے جس کی پوجا تمہارے آبا و کرتے تھے یہ حضور کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارے بتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ اور وہ بولے ما ہادا اللہ عفقم مفت یہ قرآن تو ایک بہتان ہے جو اس نبی نے خود بنا لیا ہے نوزب اللہ مزال اس طرح مشرقین کہتے اب ہم سوچیں غور کریں کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تیرہ سال تک ہم مکئی مکرمہ میں رہے تیرہ سال تک کافر ظلم کرتے رہے اور یہ غلط غلط جملے وہ کہتے رہے اور وہ محبوب جو ساری کائنات میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ انہی کا مقام و مرتبہ ہے اس نبی کی ابید بھی کرتے رہے مگر انہیں ڈھیل دی گئی عذاب نہیں آیا پھر غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں غزوہ حنین میں فتح مکہ کے موقع پر یہ ضلیل و رسوا ہوئے مگر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تبارہ کو تعالی کی مصلیحت و حکمت وہی جانتا ہے تو کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے جب کافروں کو ڈھیر مل جاتی ہے تو ایک مسلمان ہے اور ہے گناگار الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے تو بسا اوقات اسے بھی ڈھیر ہوتی ہے اور ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے کو جتنا وہ کفریات بکتا ہے یا جتنی وہ غلط باتیں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مال و دولت کی زیادہ ہی فراوانی ہو رہی ہے تو ایسے موقعوں پر گمراہ نہیں ہونا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک کا و تعالی کی دھیل ہے اسے محلت ہے اگر اس نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی تباہی ہے حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی قول الدین کا فرو لما جا کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا ان ہزا اللہ سہر مبین یہ تو کھلا جادو ہے قرآن کو یہ جادو کہتے جادو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے یہ جاتے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن جب قرآن سنتے تو ان کے دماغ بند ہو جاتے ان کی زبانیں بند ہو جاتی تو کہتے یہ کوئی جادو ہے کہ ہمارے ذہن اور دماغ اور ہماری زبان کو یہ معروف کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے حالانکہ یہ معجزہ ہے معجزہ کے معنی ہے آجز کرنے والا تو یہ ان کی عقلوں کو آجز کرنے والا ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اس موقع پر اسے جادو کہہ کر بات کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں وَمَا ماں آئی كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا نہا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ کا من آپ سے پہلے نہ تو ان کے پاس ہم نے کتابیں بھیجی کہ وہ ان کتابوں کو پڑھتے اور نہ ہی آپ سے پہلے اہل مکہ کے پاس کوئی نبی مبوس کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں لیکن وہ بہت پہلے دو ہزار سال سے بھی پہلے وہ الَّذِينَ اللین امین اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا و ماں بالاغ میں آشا اے آتے مکہ تم جو نبیوں کو جھٹلا رہے ہو تم یہ غور کرو کہ تم سے پہلے جو طاقتیں تھیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو گئیں وماں بالاغ میں آشا میں کے معنی دسواں حصہ ماں آتے جو ہم نے پہلے لوگوں کو دیا اس دسویں حصے کو بھی یہ کافر نہ پہنچے بنا یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں ہزار سال دو ہزار سال تک ہوتی ہیں ان کے قد بہت لمبے چوڑے ہوتے زمین پر آبادی کم تھی تو بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے کھیتوں کے اور بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہوتے اور نعمتوں کی فراوانی تھی تو جو جو انہیں طاقت دی گئی تھی اس طاقت کے دسویں حصے کو بھی یہ کفارے مکہ نہیں پہنچے فکر رسولی پس ان لوگوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا فقی فکان نقید تو دیکھو میری باتیں جھٹلانے کا انجام کیسا برا ہوا وہ تباہ ہوئے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ دن بدن دن چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے ہم ہر معاملے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں ایک وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں نگاہیں کمزور ہیں کان کی سماعت کمزور ہے زیادہ کھایا نہیں جاتا زیادہ چلا نہیں جاتا نہ صحت پر نہ وہ طاقت ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود درد وسلام پڑیں اللہ وسلم